بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے اسمان اور ضمیں چھے دن میں بنائی پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کلا ہے کام کی تدبیر فرماتا ہے کوئی سفارشی نہ ہو مگر اس کی اجازت کے بعد یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندک کرو تو کیا تم دیان نہ ہو کرتے